پیٹھ ہلکی اور خون صاف حضرت اکرما رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تین غلام تھے جو حجامہ لگاتے تھے ان میں سے دو تو اجرت پر کام کیا کرتے تھے اور ایک ان کو اور ان کے گھر والوں کو حجامہ لگایا کرتا تھا راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجامہ لگانے والا غلام کتنا بہترین ہے خون کو لے جاتا ہے پیٹھ کو ہلکا کر دیتا ہے اور نظر کو صاف کر دیتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے بھی گزر ہوا انہوں نے عرض کیا حجامہ ضرور کرائیے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامہ کے لیے بہترین دن اسلامی تاریخ کی سترہ انیس اور اکیس کے دن ہیں اور یہ بھی فرمایا کہ بہترین علاج سعود لدود اور حجامہ ہے